فدائی حملے کے جواز کے بارے میں جامعات العلوم الاسلامیہ اور دارالفتاح والارشاد کراچی کے مفتی حضرات نے متفقہ طور پر تاریخی فتویٰ جاری کرتے ہوئے فرمایا کہ اس نوعیت کا بمبار حملہ نہ صرف جائز ہے بلکہ جہاد اور شہادت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے فتوی میں ایسے اقدام کو قابل رشک اور لائق تقلید بتاتے ہوئے جان کی بازی لگا دینے والے مجاہد کی شہادت کو اعلیٰ درجے کی شہادت قرار دیا گیا ہے دونوں کے متفقہ فتوی میں واضح کیا گیا ہے کہ اللہ کے راستے میں سر دھڑ کی بازی لگا دینے اور اپنی قیمتی جان کی قربانی دینے کی اس سے بڑھ کر کوئی صورت ممکن نہیں اسے خودکشی سمجھنا نہ صرف اس ولولہ انگیز بحاد اور شہادت کی حقیقت سے لاعلمی ہے بلکہ خودکشی کی ماہیت اور تعریف اس کے اسباب اور اغراض سے بھی نا کی دلیل ہے خود کشی کرنے والے کا مقصد خود کو ہلاک کرنا ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس اور دنیاوی حموم وغموم میں ڈوبا ہوا شخص ہوتا ہے وہ اپنی جان کو اللہ کے حکم کے خلاف استعمال کرتا ہے جب کہ بمبار حملہ آور مجاہد کا ہدف اللہ تعالی کے سب سے افضل ترین حکم جہاد پر عمل کر کے کفار کے پرخچے اڑانا اور ان پر اسلام کی دھاک بٹھانا مسلمانوں کو جرت دلانا اور جہاد و شہادت کے حیرت انگیز فضائل حاصل کر کے اپنے رب کے یہاں سرخرو ہو کر حاضر ہونا ہے دارالفتا الرشاد کے فتوی میں بہت سے دلائل کی روشنی میں مجاہدین کو مشورہ دیا گیا ہے کہ اب جب کے مسلمانوں کو نیز تو نابود کرنے کے لیے مشرق و مغرب کے کفار اور ان کے ایجنٹ متحد ہو چکے ہیں اسلام کو صفے ہستی سے مٹانے پر منصوبہ ساز کفر کے سردار ایم مت القفر خود کو ہر طرح سے محفوظ سمجھتے ہوئے ظلم و زیادتی ناانصافی اور شفاقی کی تمام حد پھلانگ چکے ہیں دوسری طرف مجاہدین کے پاس وسائل کی قلت اور اسباب کے فقدان کی وجہ سے کفار کی وحشت و بربریت میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے ایسے میں مجاہدین کے پاس اسلام اور اہل اسلام کو مکمل تباہی سے بچانے کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ وہ اس نوعیت کے حملوں کو منظم کر سکیں جس کا بئی ہمہ ترقی یافتہ اور جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس مغرور کفار کے پاس کوئی توڑ نہیں فتوے کے مطابق ایسا سرفروشانہ حملہ ایمانی طاقت دینی حمیت اسلامی غیرت جذبہ جہاد شوق شہادت ظالم و شفاف طاقتور کو مرعوب کرنے کا بے مثال مظاہرہ اور بہادری کی آخری حد ہے زمانہ خیر القرون میں اس کے بعد بھی اس سے ملتے جلتے سرفروشانہ حملوں کی مثالیں موجود ہیں فتوی میں قرآن و حدیث صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے آثار خیر القرون کے سرفروش مجاہدین کے حالات اور کتب سکھ کے دلائل سے استعمال کر کے فدائی حملے کو اللہ کی رضا اور اسلام کی سربلندی کے لیے جرت و بہادری کی اعلی ترین روایت قرار دیا گیا ہے جامعہ بنوری بن ٹاؤن نے اپنا تاریخی فتویٰ جامعہ کے دارالختاح کے سربراہ جناب حضرت مفتی عبدالسلام چاٹگامی اللہ اور جناب مفتی عبد المجید دین پوری حفیظ اللہ اور جامعہ کے شیخ الحدیث اور نگران تخصص فلفق شہید اسلام جناب استاذ مفتی نظام الدین شامزی رحیم اللہ کے دستخطوں کے ساتھ جاری کیا ہے اس فتوی کی مزید تفصیلات آپ ہفت روزہ ضرب مومن پانچ کا بارہ ربیع الاول چودہ سو اکیس ہجری بمطابق نوتا پندرہ جون دو ہزار ملاحظہ فرما سکتے ہیں